رین بسمانحی حز عظی نمن قبل کل عزیز الحکیم پچیسویں پار سور شرح کی یہ پہلے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر دس تک کی آیاتوں پر مشتمل ہے مبارکہ میں پانچ رکوات پن آیاتیں آٹھ سو ساٹھ کلم اور تین ہزار پانچ سو اٹھاسی حروف ہیں اس رکو میں اللہ تبارک و دادا کے کائنات اور اس پہ اور وسیع کائنات میں اللہ کے کچھ مخلوقات کا بطور نمونہ اور انسانوں کے سمجھانے کے لیے کچھ احکامات اللہ تبارک بطالہ نے بیان فرمائے ہیں چنانچہ اشاری برطادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد میں نہایت رحم کرنے والا ہے ہام آئیم سین قوف یہ حروف مقدعات میں سے ہیں اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ علامات ہے نشانات ہے اس قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے نازل ہونے پر کہ اللہ ہی نے باقی قرآن مجید کے معنی انسانوں کو سمجھائی ہے اور جو معنی اپنی طرف سے نازل کردہ الفاظ کے اللہ ہی نے نہیں سمجھائی تو ساری دنیا بنے مل کر بھی اللہ کے اس قرآن کے چند الفاظ کے معنی کرنے سے آجز ہے اور اس میں ان لوگوں کے اس دعوے کو باطل کرنا مقصود ہے کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس قرآن کی طرح قرآن کو لے کے آ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں کے ذریعے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اس قرآن کی طرح قرآن لانا جس کے معنی اور مفہوم اس طرح آسان ہو فصیح ہو قابل عمل ہو ہر طرح کے غلطیوں سے منزہ اور پاک ہو وہ لانا تو دور کی بات اس قرآن میں نازل ہونے والے چند جملے جو میں نازل کرتا ہوں تم اس کا معنی کر کے دکھا دو تناجیب وہ لوگ اس کے معنی کرنے سے آ جس قرآن کیا مقابلہ کریں گے اللہ کا احشاد ہے گزاری کا یوں ہی اسی طرح وہی بیچتا ہے وہ تیرے طرف وہ علین اور ان لوگوں کی طرف من قبلہ کا جو آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں اللہ عزیز الحکیم جو زبردست حکمت والا ہے یعنی اسی اللہ عزیز حکیم کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے جس طرح کہ آپ سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے وہی بھیجی گئی تھی لہو ما فماوات و مافی عرب اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں وہ علی العظیم اور وہ سب سے بلند اور سب سے عظمت والا ہے تقا تو سماوات یا ہند قریب ہے کہ پڑ جائیں آسمان اوپر سے مناحق اور فرشتے جو سب بہن بحمد رب وہ تصدیح بیان کرتے ہیں اس کے خوبیوں کے ساتھ وہ یس تفرون منفر عورت اور وہ گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کی یعنی تو وہ اور استغفار کرتے ہیں زمین پر رہنے والوں کے لیے اللہ سنو ان غفور الرحیم بے شک وہی اللہ معاف کرنے والا بےحد مہربان اور وہ اپنے مہربانی سے فرشتوں کے دعا قبول کر کے ممنی کے خطاؤں کو معاف کرتا اور کافروں کو ایک عرصے کے لیے مہرت دیتا ہے ورنہ دنیا کا سارا کارخانہ ایک چشمے زن میں درہم برہم ہو جائے وینخوم ان دونوں ہی اور جنہوں نے پکڑ رکھے اللہ کے سیوا اولیا اوروں کو رفیق اللہ حفیظ علیہم اللہ کو وہ سب یاد ہے وما ماں علیہم بے وکیل اور آپ ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے یعنی دنیا میں مشتقین کو مہلت تو دیتا ہے لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے ان کے سب اعمال اور احوال اللہ کے یہاں محفوظ ہے جو وقت پر کھول دیے جائیں گے آپ اس فکر میں نہ پڑے کہ یہ مانتے کیوں نہیں اور نہ ماننے کی صورت میں فوراً تباہ کیوں نہیں کر دیے جاتے آپ ان باتوں کی ذمہ دار نہیں صرف پیغام حق پہنچا لینے کی ذمہ دار ہے آگے ہمارا کام ہے کہ اس وقت ہم نے کن لوگوں کا کس طرح سے محاسبہ کرنا ہے وہ غزارے کا اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کی قرآن اور اور عربی زبان کا ام تاکہ تو ڈرائے بڑے بستی محلوں کو منحو لا اور وہ جو اس کے آس پاس ہے امل قرآ سے مکہ مکرمہ ہے اس لیے کہ مکہ کے شہروں میں یہ سب سے بڑی بستی تھی اور یہاں کے لوگوں کے فیصلوں پر سارے لوگ امین کہا کرتے تھے مانا کرتے تھے یہاں کے لوگوں کے باتوں کو ان کے فیصلوں کو اس لیے کہ یہاں کے لوگوں کو سب سے دانا سمجھا جاتا تھا اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام کے مخاطب سب سے پہلے سب سے بڑی استعمالوں کو آرام دیا اور آنن عربی قرآن کو عربی زبان میں فقہ کرام نے یہاں سے یہ مسئلہ خست کیا ہے کہ بعض لوگ جو صرف اردو کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس میں قرآن الفاظ نہیں ہوتے اور پھر کہتے ہیں جی کہ اردو کا قرآن تو بھائی اردو کا قرآن نہیں ہوتا انگریزی کا قرآن نہیں ہوتا انگریزی الفاظ میں کیا ہوا قرآن مجید کا ترجمہ ہوتا ہے اردو زبان میں کیا ہوا قرآن مجید کا ترجمہ ہوتا ہے وہ قرآن نہیں ہوتا اس لیے کہ اصل قرآن جو ہے وہ تو عربی زبان میں ہے اور قرآن صرف مانی کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن مانی اور الفاظ دونوں کی مجموعی کا نام ہے جیسے کہ اس آیت میں ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وہی کی قرآن عربی قرآن عربی زبان وطن ذرا مل جمے اور تاکہ آپ لوگوں کو ڈرا دے جمع ہونے کے دن سے لار بفی جس کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں اور جب وہ دن واقع ہوگا تو فریق انفک جنت و فریق انفیر ایک فرقہ تو جنت میں جائے گا اور ایک فرقہ جہنم میں جائے گا ان لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب تمام اگلے پچھلے اللہ کے سامنے حساب اور کتاب کے لیے پیش ہوں گے یہ ایک یقینی اور طے بات ہے جس میں کوئی دھوکہ اور فریب شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے چاہیے کہ اس دن کے لیے آدمی تیاری کرے اس وقت کل آدمی دو فرقوں میں تقسیم ہوں گے ایک فرقہ جنتی اور ایک دوزخی سوچ لو کہ تم کس فرقے میں شامل ہونا چاہتے ہو اللہ ہر انسان کو جنت والے فرقے میں شامل ہونے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَلَوْ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی فرقہ بنا لیتا ولا کی ید فرمیاں لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے پھر رحمت ہی اپنے رحمتوں میں. اور اللہ ہر اس کو اپنی رحمتوں میں داخل کرنا چاہتا ہے اللہ اپنی نجات دیندہ فرقے میں شامل کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جیسے کہ دوسری جگہ میں اللہ کے کا ارشاد ہے کہ وہی ارم یونیب کہ اللہ اپنا ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتا اور جو رجوع نہیں ہونا چاہتا تو آخرت میں نجات انسان کی ضرورت ہے اللہ کی ضرورت نہیں انسان نجات کے لیے اللہ کا مختاج ہے اللہ اپنے بندوں کا محتاج نہیں لہذا جو ضرورت مند ہے وہ اپنے ضرورت کے لیے قدم بڑھاتا ہے اور جو قدم بڑھائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے آصم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حبیص خود سی ہے کہ جو شخص میرے طرف ایک بارش بڑھتا ہے میں اس کے طرف ایک قدم بڑھتا ہوں اور جو شخص میرے طرف چل کے آتا ہے میں اس کے طرف دوڑ کے جاتا ہوں یعنی میرے رحمت اس کے طرف دوڑ کے جاتی ہے اور جو مجھ کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہر طرف مجھ کو پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعشار ہے اور غالم ولیم ولا نصیر اور وہ لوگ جو ظالم ہے نہ ان کے لیے کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ان کے کوئی مددگار ہوگا امن تخوم ان دونوں ہی اولیا کیا ان لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں اپنے اپنے لیے حمایتی فاللہ هو الولی بس اللہ ہی ہے وہ جو ہے سب کا کام بنانے والا وہ یقین موتا اور وہی زندہ کرتا ہے اور کرے گا مردوں کو وہ اللہ کل لچھی قدیر اور وہی ہر چیز پر قادر ہے یعنی ماں کے پیٹ میں خون سے انسانی صورت اور اس انسانی صورت جو کہ بے جان ہوتی ہے اس میں جان ڈالنے والے اللہ ہی کے ذات ہے جس طرح یہ سب کچھ اللہ ہی کا کارنامہ ہے اسی طریقے سے قیامت کے دن مردوں کو بھی اللہ ہی زندہ کرے گا لہذا بندگی اور پکارے جانے کے مسئلے صرف وہی وہ ایک اللہ ہے جس کے دست قدرت میں انسانوں اور سارے مخلوقات کی زندگی اور موت ہے وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رحمن رحیم حکم اللہ عورت بلدونی بچے سے پارے سورہ شرا کے یہ جی دوسری رکو ہے یہ جی رکو آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر بیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حقانیت اور دین اسلام کا برحق ہونا بیر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے پس منظر کی وجہ سے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جماعتوں میں تقسیم فرمایا ایک وہ جو اللہ کے حکموں کے ساتھ وابستگی قائم کر کے دنیا میں کہ آخرت میں وہ کامیابیوں سے امکنات ہوں گے اور دوسرا فریق وہ کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کی اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں سے دور اور کاٹ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوسرے فریق میں شمار کیا کہ یہ لوگ آخرت میں ناکامیوں سے ہمکنار ہوں گے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکو میں اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے درمیان اختلاف ہے یہ تمام تر اختلافات اللہ ہی کے سپرد ہے اور وہ روز مختر تمہارے ان اختلافی امور کے درمیان تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ فرمائیں گے حق والوں کو ان کا حق دیا جائے گا اور بے انصافی کرنے والے اپنے بے انصافی کا سامنا کریں گے ہے من اور جس بات میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو حکم ہو اد اللہ تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی سپر ہے ذالكم اللہ ربی وہ اللہ ہے میرو رب الحیح تو اسی پر مجھے بروسہ ہے وہ اللہ عنیب اور اسی کے طرف میں نے پھیر کے جانا ہے یعنی میں اسی پر ہمیشہ سے بروسہ رکھتا ہوں اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع ہوتا رہتا ہوں دوسری جگہ اللہ تبارک و وطالع کے ارشاد ہے کہ انکم الا للہ کہ تمام تر فیصلے تو اللہ تبارک وطالع ہی کے اختیار میں ہیں اس لیے کہ حقیقی حکومت اس سارے کائنات کے اللہ ہی کے پاس ہے بے نظیر بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا جال من جس نے برائے بنائے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے ہی جوڑا و من الامے اور چھپاوں میں سے بھی ازواجن اس نے جوڑے جوڑے بنائے یزر حکم فی اور وہ تمہیں اس کائنات میں بکھیرتا ہے پھلاتا ہے لے سکم اس لیے ہی شری نہیں ہے اس کے طرح کوئی بھی وہ سمیع البصیر اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی نہ ذات میں اور نہ اللہ تبارک و تعالی کے صفات میں کوئی مواصل ہے نہ اس کے احکام اور فیصلوں کی طرح کسی کے احکام اور فیصلے ہیں نہ اس کے دین کی طرح کسی کا دین ہے نہ اس کا کوئی جوڑا ہے نہ اس کا کوئی ہمسر اور نہ اس کا کوئی ہم جنس لہو مکالی دسماوات اولا اڑو اسی کے پاس سے گنج آسمان اور زمین کے یعنی سارے کائنات کے اختیارات اسی ایک اللہ کے پاس ہے اسی لیے یب سترس طلیہ شاخ وہ کھول کے دیتا ہے رزو جن کو چاہے وہ یب دروہ جن کا رزو چاہتا ہے وہ کم کر لیتا ہے اس لیے کہ وہ ہر ایک کے صلاحیت کو جانتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ معاملہ وہ اس کے صلاحیت کے استحداد کار کے مطابق کرتا ہے اس لیے انکل ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اس <سؤال> <سؤال> نے راہ ڈال دی تمہارے لیے دین میں وہی جس کا حکم کیا تھا نوہن حضرت نوح نو سلاۃسلام نے وبی اوہینا اور وہ جس کا ہم نے حکم بھیجا آپ کے طرف اما وسائنا بھی ابراہیم و موسا اور وہ جس کا حکم کیا تھا ہم نے ابراہیم کو اور موسا کو اور عیسا کو ان اقیم الدین قائم رکھو اس دین کو ولا بلا تفوفی اور اس معاملے میں اختلافات کے شکار نہ ما ہوشرقین باری حرے کرنے والوں کو وہ جس کے تفتون کو بلاتا ہے اللہ میں شاہ اللہ چن لیتا ہے اپنے طرف جس کو چھ وہی ہی اللہ می نیب اور اللہ تبارک و تعالیٰ حید دیتا ہے اپنے طرف اس کو جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے انہیں یعنی سب انبیاء اور ان کی امتوں کو حکم ہوا کہ دین الہی کو اپنے قول اور عمل سے قائم رکھیں اور اصل دین میں کسی طرح کی تفریق اور اختلافات کو روانہ نہ کریں یعنی آپ جس دن جس دین توحید کے طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں یہ وہی دین ہے کہ جس کا جس کی طرف دعوت دینے کا حکم ہم نے گزشتہ انبیاء کرام کو دیا تھا ماں تفر رقم العلم بَغْيَمْ اور تفر میں نہیں پڑھے مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آیا بغیم بین آپس کی ضد کی وجہ سے وزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں آتا ہے کہ گزشتہ جو امتوں کے لوگ تھے وہ اپنے آسمان کتابوں کے حوالوں سے جانتے تھے کہ اللہ کا آخری رسول آئے گا اور ان کتابوں کے حوالوں سے وہ ان باتوں سے بھی آگا تھے کہ اللہ کے اس آخری رسول کے اوپر ایمان لا کر ان کے نصرت مس... اور مدد کر کے ہی آخرت میں کامیابی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے اور اس آخری رسول پر ایمان لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر اور ثواب ہے اس لیے وہ لوگ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس آخری رسول کو ہمارے درمیان مبعوث فرما دے تاکہ ہم ان کی زندگی کو پائیں اور ان کی مدد کرے ان پر ایمان لائیں اور آخرت کی کامیابیوں کے امتحان ہو جائے لیکن انہی ہی لوگوں کے پیشوروں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ملا اور اللہ کا رسول ان کے درمیان آیا تو ان لوگوں نے محاذ کی وجہ سے اللہ کے آخری رسول وسلم کے رسالت کا انکار کیا اور اللہ کے پیغام کو ان لوگوں نے چھٹکایا یہ کہہ کر کے کہ بھائی ہم جس آخری پیغمبر کے بات کرتے تھے وہ اس نے تو ہمارے درمیان آنا تھا ایسے ہی کہتے تھے کہ اس نے ہمارے درمیان آنا تھا اور یہودی کہتے تھے کہ وہ تو اس نے تو ہمارے درمیان آنا تھا ہم تو اس پیغمبر کی بات کر رہے ہیں جس نے ہمارے درمیان آنا ہے نہ کہ وہ جو عرب کے اندر آئے اور وہ کسی طرح سے بھی تیار نہیں تھے کہ آخری نبی کی امت کی یہ فضیلت ان کے سوا کسی دوسری قوم کو مل سکے لہذا اسی عز اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے پیغامات کا انکار کر دیا اللہ کا احشان ہے ولولما تم سب وقت میں رب اور اگر پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی بات رب کی طرف سے مسمن ایک وقت مقرر تک رقوظیہ بہ نہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا و ان لذین کتاب میں بادی ہوں اور وہ لوگ جن کو وراثت ملی ہے کتاب کی ان کے بعد لکی شک میں محمد البتا وہ اس قرآن کے احکامات کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہے ایسے شکوق جو ان کو چین نہیں لینے دے رہا فلدان کا فن ہو آپ ان کو اسی طرف دعوت دیتے رہیے وسطیم کم امیرتا اور خود اس قائم رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے ولاد طب احوا اہم اور آپ ان کے کی خواہشات کی پیروی نہ کریں وہ کیا چاہتے ہیں آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں بلکہ آپ اس طرف اپنے توجہ کو مکمل طور پر مبزور رکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے وہ اور کہیے امن تو بینا انصل اللہ من الب کہ میں ایمان لائے ہوں اس پر جو اللہ نے نظر کیا ہے اپنی کتابیں وہ عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ بین حکم کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ وربم اللہ ہمارا بھی رد اور تمہارا بھی رد ہے ہم ملیں گے ہمارے امال اور تمہیں تمہارے امال اللہ ہونا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ حکم ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں اللہ ہو یا جمع او اللہ ہم سبوں کو اکٹھا کرے گا وہی الْمَصِيرُ المسی اسی کی طرف ہم سب کے جانا ہے جبدین حق کے متعلق تفریح اور اختلاف کے طوفان چاروں طرف سے اٹھ رہے تھے تو آپ کا فرض یہ ہے کہ غیر متزلزل زل کے ساتھ اس دین اور ائین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے جس کی دعوت آدم اور نُ اور ان کے بعد تمام انبیاء علیہ و سلام دیتے چلے آئے ہیں آپ اپنے پرورتگار کے حکم سے ذرا ادھر ادھر نہ ہو پول میں فعل میں اور عمل میں اور علم میں اور ہر حال میں برابر اسی کے راستے پر کام رہیں جس پر اب تک آپ قائم رہے ہیں اور مکذبین اور معانی معانبین اور حاسدین کے خواہشات کے ذرا بھی پروا نہ کریں۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب اور وہ لوگ جو جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کے بعد میں بات اس کے کہ وہ مان چکے لہو حجتهم داہظۃ ان کا یہ جھگڑا باطل ہے اندو ربهم ان ربہم کے رب کا جب وہ مان چکے ہیں کہ اللہ کا آخری رسول آئے گا تو اب آخری رسول کے آنے کے بعد اس آخری رسول کے رسالت کے معاملے میں اختلافات کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ بادل رائے ہے جس پہ وہ لوگ چل رہے ہیں غزب اور ان کے اوپر اللہ کا غصہ ہے ولحم ازاب الشدید اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ اللہ وہ ذات ہے انزل الکتاب جس نے کتاب نازل کی بن حق کے دین کے ساتھ اور ترازو و نازل کی یعنی انصاف یعنی اللہ نے مادی ترازو بھی اتاری جس میں آج شام تلتے ہیں اور علم ترازو بھی جسے اخل سلیم کہتے ہیں اور اخلاقی ترازو بھی جسے صفت عدل انصاف کہا جاتا ہے اور سب سے بڑے ترازو دین حق ہے جو خارق اور مخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تصویر کرتا ہے اور جس میں بات پوری طرح تلتی ہے نہ کم نہ زیادہ وہ مایودری کلا اللہ سعد قریب اور تجھ کو کیا خبر کہ شاید وہ گڑی قریب ہی ہو یعنی اپنے اعمال اور احوال کو کتاب اللہ کی پر پرکس کر اور پرکھ کر دین حق کے ترازوں میں تول کر کے دیکھ لو کہاں تک کرے اور کہاں تک کمزور اترتے ہیں کیا معلوم کہ قیامت کی گھڑی بالکل ہی قریب آ لگی ہو پھر کچھ نہ ہو سکے گا جو فکر کرنا ہے اس کے آنے سے پہلے کر لو یس تاجربی اللہ اللہ امن با جلدی کرتے ہیں اس گڑی کے بارے میں وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اللہ عمن و اور وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کو ڈر لگتا ہے اس سے الحق اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے اللہ سنو ان اللہ عمر رو نفسا کے وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے لفیظ اور عالم باعث البتہ وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں یعنی جن کو قیامت پر یقین نہیں وہ ہنسی اور مذاق کے طور پر نہایت بے فکری سے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ قیامت کب آئے گی آخر دیر کیا ہے جلدی کیوں نہیں آ جاتی لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور یقین سے بہراور کیا ہے وہ اس ہولنا گڑے کے تصور سے لرستے ہیں اور کامتے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے کسی کے دلائے ڈل دل نہیں سکتی اس لیے اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اباف ابادی اللہ نرمی رکھتا ہے اپنوں بندوں پر رزق دیتا ہے جن کو چاہے وہی العزیز اور وہ ہے ضرور اور سب سے زبردست یعنی باوجود جٹلانے اور انکار کے وہ روزی کو بند نہیں کرتا بلکہ بندوں کے باریک سے باریک احوال کے رعایت کرتا اور نہایت نرمی اور تقبیر لطیف سے ان کی تربیت فرماتا ہے وآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرز الاخره نزيد له في حرسه ومن كان يريد حرز الدنيا اعطيء منه وما له في الاخره من مصيب. یہ تیسری رقوع ہے اور یہ رقو آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی وسیع قدرتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس وسیع کائنات میں اپنے نافرمانوں کو بھی رزق سے محروم نہیں رکھتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے وسیع رحمتوں کے جو مختلف صورت ہیں کسی کو مادی اسباب اور وسائل کی صورت میں کسی کو ذہنی صلاحیت اور استعداد کی صورت میں کسی کو جسمانی صحت اور کسی کو خاندان قوت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو نعمتیں ان پہ کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں میں کوئی تفریق نہیں رکھی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ان تمام من امن جن پر اللہ نے نعمتیں کی ہے ان سے ایک ہی تقاضا کرتا ہے اور وہ یہ کہ وہ اللہ کے ان نعمتوں اور اللہ کے رحمتوں سے اپنے آخرت کے لیے فائدہ اٹھا دے ایمان کی صورت میں ناج اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے اس وسیع وسیع کائنات میں رہتے ہوئے مجھ سے اپنے دنیا کی کھیتی طلب کرے گا تو اس کو دنیا کی کھیتی میں سب دیا جائے گا اور جو یہاں سے اپنے آخرت کے لیے فکر مند رہے گا تو اس کو دنیا میں سے بھی دیا جائے گا اور آخرت میں جو اس کا حصہ ہے اس سے بھی اس کو محروم نہیں رکھا جائے گا شاید ہے من تو ہر سال آخرتیں جو کوئی چاہتا ہے آخرت کے کہتی نزد لہوف ہرسی ہی ہم زیادہ کریں اس کے واسطے اس کی کہتی کو یعنی ایک نیگی کا دس گنا ثواب دیں بلکہ سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ اور دنیا میں ایمان اور صالح کے برکت سے جو فراخی اور برکت ملی وہ الگ ہے امن یریدو ہر سب دنیا اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی کہتی یعنی دنیا کی خوشحالی کو نؤتیہ ہی ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے یعنی سارے نہیں اس میں سے کچھ دے دیں گے رمن خوفل آخرت من نصیب اور اس کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا اس لیے کہ دنیا کے لیے جو محنت کرے موافق قسمت کے اس کو ملے گا پھر اس محنت کا فائدہ آخرت میں اس کو کچھ نہیں مل سکے گا جیسے کہ سوری بنی اسرائیل کے دوسری رکو میں اللہ کا احساس ہے لہو فی حما نشا ما جاننا لہو جہنم کہ جو کچھ ہم سے دنیا میں لوگ مانگتے ہیں ہم جن کو چاہیں گے دنیا میں سے اس کو دے دیں گے لیکن آخرت میں ان کو سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ملے گا امل حم شرا کا ان کے لیے اور شریک ہیں شرعو لهم من شراح کہ جنہوں نے ڈال دی ہو ان کے لیے دین میں سے ما وہ احدامات لملہ جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا وی مت الفصلیہ بین اور اگر نہ ہو چکی ہوتی پہلے سے فیصلہ کن بعد البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا وہ علیم اور بے شک وہ لوگ جو بے انصاف ہے ان کے لیے درناک آزاد ہے ضالمین آپ دیکھو گی بے انصافوں کو ڈرتے ہوں گے مما اسے کسبو جو انہوں نے کیے اور وہ واقع اور وہ آپ پڑھ کر رہے گا ان کے اوپر یعنی جو لوگ آخرت سے اس وجہ سے انکار کرتے ہیں اور آخرت سے اس وجہ سے خوف زدہ ہے کہ دنیا کے ان کے اعمال اگر آخرت میں ان کے سامنے کر دیے جائیں تو سوائے نقصان اور خسارے کے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے ان کو خوف لاحق ہے ان کے خوف کی وجہ سے وہ حقیقت بدلہ نہیں جائے گا بلکہ وہ ان پر آ پڑے گا و الزین امن اور بولو جو ایمان لائے و امر صالحات اور نے اچھے کام کیے فی غات الج وہ جنت کے باغاتوں میں ہوں گے ظہم نہ یش اور اب ہند ان کے لیے ہوگا وہ ان کے رب کے ہاں جو وہ چاہیں گے ظالف القدیر یہ ہے بہت بڑی بزرگی جنہیں جنت میں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی راحتیں اور اپنے رب کا قرب یہی سب سے بڑی فضیلت ہے دنیا کے عیش اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا ذالک الذی یہ ہے وہ مبشر اللہ عباده الذین امنو کہ جس کے خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو وہ عامل الصالحات کی رجعت کام کرتے ہیں قل لا اسالکم علیہ اجرا ایت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقرب اشتهاروں سے مخاطب ہے جو دین اسلام میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو از دیا کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی فرماتے ہیں کہ آپ ان مختلف رشتہ داروں سے کہہ دیں کہ اگر تم لوگ دین کے معاملے میں میرے مخالفت کرتے ہو مذہبی معاملات میں میرے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہو تو وہ اپنے جگہ لیکن اس اختلاف رائے کو بنیاد بنا کر بنیاد بنا کر میرے اذیت اور میرے جان کے درپے تو نہ ہو اس لیے کہ میں تم سے ان دین کے باتوں کی تبلیغ پر کچھ عجرت طلب نہیں کرتا کم از کم اگر دین کے معاملے میں تم لوگ میرے سے خود کو باز نہیں رکھتے ہو تو وہ جو خون رشتہ ہے اس کا تو خیال کر دیجیے میں نہیں مانگتا تم سے ان باتوں پر کوئی عجرت اجرت المدا تفیل قربا سوائے خراب کے دوستی کے میں تاری حَسَنَةً نتن اور جو کوئی کما کے لائے گا نیکی نزید لحفیحہ ہم اس کو بڑھا دیں گے اس کے لیے خسن خوبیاں ان اللہ غفور دہشت اللہ معاف کرنے والا قدردان ہے ام کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ رکھا ہے اللہ بس اگر اللہ چاہتا یخا قلب تو آپ کے دل کو سیل مہر کر لیتا اور اللَّهُ حال بادل اور اللہ بادل کو مٹاتا ہے اور یہ حق الحق قبی قلیم ہی اور ثابت کرتا ہے سچ کو اپنے فرمان سے انہوں علی ممبزات صدور بے شک کے پوشیدہ کو خوب جانتا ہے یعنی بفرض محال اگر کوئی بات بھی خدا کی نسبت جھوٹ بنا کر کہہ دے تو اللہ کو قدرت ہے کہ تیرے دل پر مہر کر دے تر فرشتہ یہ لے کر تیرے قلب پر نہ اتر سکے اور سلسلہ وہی کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی اضافہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے کلام کو اللہ کا کلام کہہ کر اللہ کے راستوں سے اللہ کے بندوں کو ہٹانے کے درکیب ہوتے ہیں وقتی طور پر ان کا شہرا تو ہو جاتا ہے لیکن جلد ہی ان کا وہ پیغام ان کے شوہرت سمیت نابود ہو جاتا ہے اور اسلام کے حقالیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ ہر چار سو پھیل رہا ہے نہ کہ ختم ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی ظاہری سہارے نصر اور مدد کے اللہ کا یہ پیغام جو لوگوں کے قلوب میں جان گزین ہو رہا ہے اور لوگوں کے دلوں پر موثر ثابت ہو رہا ہے لوگ اس کی طرح متوجہ ہو رہے ہیں تو یہ اللہ کے اپنے دین کے نصرت کے بعد نشانی ہے یہ اللہ ہی کا قدام ہے وہ الزی اور اللہ وہ ذات ہے یا بلوتاؤں کا تعان عبادی جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کے وہی آفوان سیاحت اور ماف کرتا ہے وہ برائیاں ما علامات اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وہ تجیب الزین امن اور دعا سنتا ہے ایمان والوں کی اور امین السوار جو اچھے کام کرتے ہیں وہ یزید من فضلی ہی اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ وہ اپنے دعاؤں میں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے, اس سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں جو کچھ وہ اللہ سے مانگتے ہیں جب اللہ تبارک و بندوں کے لیے بہتر سمجھے تو ان کو وہی کچھ عطا فرماتا ہے جو کچھ وہ مانگتا ہے اللہ تبارک کا ارشاد ہے وہ یہ طیب الظین کہ وہ ایمان والوں کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہر ایک انسان کو اس کی بشری کمزوریوں کے تحت اس کو جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ اگر اس کو دیا جائے تو پھر زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے اس لیے ہر ایک کو اللہ اپنے مسلحت کے تحت عطا فرماتا ہے اللہ الرزق اور اگر اللہ پھیلا کے دے رض اپنے بندوں کو لباغ تو البتہ وہ فساد مشاعد زمین میں ولا کی لیکن وہ اتارتا ہے اپنے اس رضف کو ایک خاص اندازی سے جو وہ چاہے اس لیے کہ انحوے ہی خبیر بے بشک وہ اپنے بندوں کو البتہ جانتا ہے اور ان سے باخبر بھی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے الندی اور اللہ وہ ذات ہے یہ نزل الغی سمی بعد ما ماقنت ہوں کہ جو اتارتا ہے بارش کو بعد اس کی کہ اس سے لوگ آس توڑ بیٹھ جاتے ہیں وہی انشور اور وہ کھلاتا ہے اپنے رحمتیں وہلی الحمید اور وہی ہے کام بنانے والا سب تعریفوں کے لائق ومن آیاتی ہی اور اسی کے قدرت کی نشانی میں سے خلق و سماواتی پیدا کرنا ہے آسمانوں اور زمین کا وما بس سفیم اور جو کچھ اللہ نے ان دونوں میں بکھیر رکھا ہے من اُلنے والوں میں سے وہ اعلیٰ جب اور وہ ان کے جمع کرنے پر اضاء شاہ جب وہ چاہے گا قدیر قادر۔ ہے تو جو ذات سبوں کے پیدا کرنے پر اور پلانے پہ قابل ہے وہ ذات سبوں کو جمع کرنے اور سبوں کے فنا کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قابل ہے وآخر رب العالمینر سبق پچیس پارے سورہ شورا کے یہ چوتھی رکوع ہے یہ رکوع آیت نمبر تیس سے لے کر آیت نمبر چوتالیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکوع میں مذکورہ آیاتوں کے پس منظر میں حدیث میں آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میرے جان ہے جس شخص کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے خواہ وہ تکلیف کسی لکڑی سے یا کسی اور چیز سے اس کو خراش لگ جائے یا اس کے قدم کو لغزش ہو جائے یہ سب اس کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے اور ہر گنا کی سزا اللہ تبارک و تعالی نہیں دیتے بلکہ جو گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہے جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے تفصیلی میں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ یہ آیات ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے سزا گناہ سزب ہو سکتے ہیں انبیاء علیہم السلاۃ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہے یا نابالغ بچے اور مجنون جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے اس کے دوسرے اسباب اور حکمت ہوتی ہے مثلاً ان تکلیفوں سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور حقیقت میں ان حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا اور تفسیری مظہری میں بہاوالۂ حاکم اور مستدر کی ایک حدیث ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن گناہوں پر کوئی سزا دنیا میں دی جاتی ہے مومن کے لیے اس سے آخرت میں معافی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اپنے ان تکلیفوں کا نسبت محض اللہ کی طرف کر کے گلا نہ کیا کرو کہ اللہ تو نے ہمارے گھروں کو ہی مصیبت کے لیے چن رکھا ہے بلکہ تکلیفوں کے پس منظر میں اپنے اعمال کا جائزہ لو وہ ان تم بے مہجوی نافل اور تم سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین میں وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِیٍ اور نہیں ہے تمہارے لئے سوائے اللہ کے کوئی کام بنانے والا ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْرَامِ اور ایک اس کی قدرت کی نشانی وہ جاز ہے جو چمتے ہیں دریا میں جیسے پہاڑ کی اگر وہ چاہے تو روگ دے خواہ کو فَيَزْلَلْن رہے سارے دن ٹہرے ہوئے اللہ ظہری ہی اس کی فیٹ پر. یعنی ہوا بھی اللہ کے قبضے میں ہے اگر اللہ ہوا کو ٹھہرے رکھے چلنے نہ دیں تو تمام جاز بادبانی جو دریا کے اوپر ہوا کے زور سے چڑھتے ہیں, ہیں وہ سارے کے سارے سمندروں کی پیٹ پر جہاں ہیں وہی کڑے رہ جائیں مطلب اس کا یہ ہے کہ خواہ پانی ہو یا ہوا سب اسی کے, اسی کے زیر فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشراد ہے ان نفیزہ نکل ال آئے البتہ اس بات میں بھی غور و فکر کی نشانی ہے لیکن یہ سب ان شکور ہر ایک صبر کرنے والے اور احسان ماننے والے کے لیے ماں کا سبو یا اگر اللہ چاہے تو ان کو تباہ کر دے ان کے اعمال کی وجہ سے ویاف ان اور وہ بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے لیکن وہ عالم الزین دل و نفیح آیا وہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے قدرتوں میں بحث کرتے ہیں من ہیں ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے رما تھی تم ان بس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اشیاء میں سے رتا الحاتی دنیا سو وہ دنوی زندگی کے برتنے کا سامان ہے وما عند اللہ خیر اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے وہ ابخا اور باقی رہنے والا ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبکلون اور جو اپنے رب کے اوپر تبقل کرتے ہیں یعنی یہ تمام باتیں سننے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرے اس کم روزہ زندگی نہیں اور عیش فانی پر مغرور نہ ہو اور خوب سمجھے کہ ایمانداروں کو جو عیش اور آرام اللہ کے حام ملے گا وہ اس دنیا کے عیش اور آرام سے بہتر ہے اور پائیدار بھی ودینہ اور وہ نہ اس میں جو اجتناب کرتے ہیں خود کو بچاتے ہیں بڑے گناہوں سے و الفواہشہ اور بے حیائی کے کاموں سے وہ اضافہ غدیب یا اور جب غصہ آئے ان کو تو وہ معاف کرتے ہیں گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں اس کے بارے میں فقاہ کرام نے ایک وضاحت کی ہے جو بڑے ہی جانے ہے کہ جن گناہوں کے کرنے پر قرآن اور احادیث میں وہی آئی ہے اور سزائے مقرر ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے وہ گناہ ہے اور اگلا جملہ یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہیں آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو اپنے غصے کے اظہار پہ قادر ہو لیکن وہ اپنا غصہ ظاہر کسی پہ نہ کریں بلکہ جو جس پہ غصہ آتا ہے اس کو معاف کر دیں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس گناہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی کا احساس ہے والذین استجابوا نستاب اور وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا وہ اقام وخلاد اور جنہیں نماز قائم کی وہ امر ہم اور وہ جو کام کرتے ہیں باہمی مشورے سے وہ ان میں دکھنا ہم اور وہ لوگ جو ہم جن کو ہم نے ردق دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرج کر دیں ہیں وین ایسا بدلو اور وہ لوگ جب ان کو پہنچتا ہے کہ تکلیف ہم ينتصرون تو وہ بدل لیتے ہیں یعنی جہاں معاف کرنا مناسب ہو معاف کریں مثلا ایک شخص کی حرکت پر وسایا اور اس نے ندامن کے ساتھ اپنے عجز اور قصور کا اعتراف کر لیا انہوں نے معاف کر دیا تو یہ اچھی بات ہے اور جہاں بدلہ لینا مسلحت ہو مثلا کوئی شخص خواہ مخواہ چڑھتا ہے اور چڑھتے ہی چلا آئے اور ظلم اور زیادتی سے وہ باز نہیں آتا بلکہ وہ اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ اس زیادتی میں اور جری ہو جائے تو ایسے شخص کو اس کی زیادتی کا انصاف کے ساتھ جواب دینا چاہیے وہ جزا وہ سی اور برائی کا بدلہ ہے برائی ہی جیسا خمن آفا پھر جو معاف کرے وہ اور سنا کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے یعنی وہ شخص مستحق تو نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے لیکن اللہ کے رضا کے لیے اگر اس کو معاف کر دیا تو اللہ اس کا اجر دے گا ظالمین بے شک وہ پسند نہیں کرتا گناہ کو انہیں ظلم اور زیادتی تو اللہ کے کی ہاں کسی حالت میں پسند نہیں ہے بہترین خطلت یہ ہے کہ آدمی جتنا بدلہ لے سکتا ہے اس سے کدھر گزر کرے بشرطر گزر کرنے میں بات سنتی ہو بگڑتی ان نہ ہو والا منت سارا بادمی ہے اور جو کوئی بدلہ لے لے اپنی مظلوم ہونے کے بعد کا مالح ہی منصبی بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر کوئی الزام نہیں یعنی مظلوم ظالم سے بدلہ لینا چاہے تو اس بارے میں اس پر کوئی الزام اور گنا نہیں ہے ہاں معاف کر دینا افضل ہے ان نمبیر والینہ بے شک الزام ہے اور گنا ہے ان لوگوں کو ظلمہ جو ظلم کرتے پھرتے ہیں لوگوں پر وہ اب وہ نفل الحق اور وہ جو دھوم اٹھائے کرتے ہیں ملک میں نہب حق اولا اکرحم عظہب العلیم یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے درناک عذاب ہے یعنی وہ لوگ جو ابتداً ظلم کرتے ہیں یا انتقام دینے میں حد سے بڑھتے ہیں وہ لمن صبرا اور وہ جس نے صبر کیا وفارا اور در درگزر کیا نظار بے شکی بڑے ہمت کے کاموں میں انہیں غصے کو پی جانا اور عزائیں برداشت کر کے ظالم کو معاف کر دینا بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام ہے حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندی پر ظلم ہوا اور وہ محض اللہ کے لیے اس سے درگزر کرے تو ضرور ہے کہ اللہ اس کی عزت بڑھائے گا اور مدد کرے گا وَأَخْرُ الْحَمْدُ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يظلم الله فما له من ولي من باعه وذر الظالمين لما رأوا العذاب يقولون ما هل الى مرد من سبيل 25 صفاره سريشوره كي 5 और आखिर یہ رکو آیت نمبر چوتالیس سے لے کر آیت نمبر چون تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک وطالعہ ابتدا ان لوگوں کو تمدی فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اپنے لیے مشغلہ راہ بناتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے اس طرز عمل اور رویے پر افسوس ہوگا لیکن اس وقت جب حقائق ان پر منکشف کر دیے جائیں گے جن کے بارے میں دنیا میں ان کو پیغمبر بتاتے رہے اس وقت پھر ان کو ان کا افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا شادی باری تعالیٰ ہے وَمَن لِلَّهُ اور وہ جس کو اللہ گمراہ کر دیں لہو مم بلی بادی ہی تو کوئی نہیں اس کا کام بنانے والا اس کے سوا یعنی اللہ کی توفیق و دستگیری ہی سے ادمی کو عدل انصاف اور صبر اور مفرت کی حضرت حاصل ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے اور آپ دیکھو گے ظالموں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو کہیں گے ہل الادین کیا ہے کسی طرح واپس پھیر جانے کا کوئی راستہ یعنی کوئی ایسے سبیر بھی ہے کہ ہم دنیا کی طرف واپس کر دیے جائیں اور اس مرتبہ وہاں سے خوب نیک بن کر یہاں پہ حاضر ہو وہ اور آپ دیکھو گے ان کو یو رزون کہ وہ سامنے لائے جائیں گے اللہ کے خاش کے وہ در رہے ہوں گے من ذل ذلت سے من طرف خفی اور وہ دیکھ رہے ہوں گے تھرچھی نگاہ, نگاہ سے یعنی آنکھ کے خونوں سے جس طرح کے مجرم سر جکائے آنکھوں کے کونے سے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے سہمے ہوئے ہوتے ہیں بقول احمد اور کہا ان لوگوں نے جی ایمان والے ہیں ان نلین نقصان میں ہے وہ لوگ جنہوں نے کیا ہم اپنا وہ اہل اور اپنے گھر والوں کا یوم قیامت ہے قیامت کے اللہ سنو ان فی عذاب مقیم بے شک بشک گار لوگ میں عذاب میں ہوں گے یعنی جو لوگ دنیا میں اللہ کے حکموں کے ساتھ ظلم کرتے رہے بے انصافی کرتے رہے آخرت ان کا بڑا نقصان کا ہوگا وَمَا كَانَ لَهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اور کوئی نہ ہوگا ان کے حمایتی کہ جو ان کا مدد کرے من دون اللہ, اللہ کے سوا اور اللہ ان کا مدد اس وجہ سے نہیں کرے گا کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی مدد نہیں کی ہوگیل اور جس کو گمراہ کر دے اللہ اس کے لیے کہیں کوئی راستہ نہیں ہوگا اس تجیبول حکم مان لو اپنے رب کی من قبل ان پہلے اس سے کہ آئے وہ دن لا له من اللہ جس کو پھرنا نہیں ہے اللہ کے یہاں سے یعنی اللہ نے اس کے لیے واقع ہونا پھر لکھ دیا میں من اس دن نہیں ملے گا تم کو کوئی بچاؤ اس دن وما لکم من مکم اور نہیں ہی تمہاری طرف سے کوئی انکار کرنے والا فا ان آرزو پھر بھی اگر وہ لوگ ایراز کر لیں فما ارسلنا ارسلہ کا آلے نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر کوئی نگاہ بان کہ ہر حال میں ان کو گھیر گھور کر کے ایمان لانے پہ مجبور کر دے ان کا اللہ البلاغ نہیں ہے آپ کے ذمہ مگر پیغام پہنچانا یعنی آپ کی ذمہ داری نہیں کی زبردستی منوا کی چھوڑے آپ کا فرض پیغام میں ہی پہنچا دینا ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں اپنا نقصان خود کرتے ہیں تو کرنے لیں. وہ انا ازاضم السانا رحمتن اور بےشک ہم جب چکاتے ہیں انسانوں کو آدمیوں کو اپنے طرف سے رحمتیں فرے حبہ تو وہ اس پہ پھولے نہیں سماتے وہ ان تو صب ہوں سی آگر پھونچ جائے ان کو کچھ برائی بما قدمت آئی بھی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے انسان کفور تو بے شک انسان بڑا نا شکر ہے لاہ ملک سماوا کے بل اور اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے یخلقما یشاہ وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہے یہ حبولی میں یشا اناسا وہ عطا کرتا ہے جن کو چاہے بیٹیاں وہ حبولی میں شاء ذکور اور جس کو وہ چاہے بیٹے عطا فرماتا ہے او یو جو ہوں یا ان کو دونے دونوں جوڑے عطا فرما دیتا ہے یعنی و اناسا بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی وہ یہ جالم عقیمہ اور کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بانج علی بے شک وہی ہے سب کو جاننے والا قدرت وما اور کسی شخص کے بس میں نہیں کلین یہ کہ وہ بات کرے اللہ کے ساتھ مگر وہی کے ذریعے اوم ورا احجاب یا پردے کے پیچھے سے اور یورسلا رسولا یا وہ بھیجے اپنا کرتے پہنچانے والا فیو ازمیشہ پھر وہ حکم دے جو وہ چاہے ان علی حکیم بے شک وہ سب سے بالا حکمت والا ہے یہ آیات اصل میں یہود کے ایک سوال اور اعتراض کے جواب میں اللہ نے نازل کیا روایت میں آتا ہے تفسیر بغوی خرطبی میں ہے کہ یہود نے رسول نبی کریم سسن سے کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لے جبکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں اور نہ ان سے بالمشافہ ہم کلام ہوئے ہیں جیسے کہ مثال سلاط وسلام ہم کلام ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے تھے رسول نبی کریم سے اس نے فرمایا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ حضرت مثال سلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ناز فرمائی جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بالمشافیہ کلام کرنا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے خود حضرت مسال علیہ و سلام نے بھی بالمشافہ کلام نہیں سنا بلکہ پس پردہ آواز سنی تھی اور اس آیت میں یہ بھی بتلایا گیا کہ کسی بشر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کرنے کی صرف تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک وحین یعنی کسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیں یہ جانتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے اور نیند کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ احادیث میں آتا ہے فرمایا کہ الخا یعنی کی گئی اور انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتی ہے ان میں شیطانی تصرف نہیں ہو سکتا اور دوسری صورت میں ورائے حجاب یعنی جاگتے ہوئے, جاگتے ہوئے کوئی کلام پس پر پردہ سنے جسے حرب مسئلہ علیہ السلام کو کوئی طور پر پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا مگر زیارت نہیں ہوئی اس لیے زیارت کی درخواست کی ربی اریمی جس کا جواب نہیں میں دیا گیا تھا کہ لن ترانی اور تیسری صورت یہ ہے کہ او رسولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے یعنی جبل سلاط و سلام وغیرہ کو اپنا کلام دے کر بھیجے وہ رسول کو پڑھ کر سنا دے اور یہی طریقہ عام رہا ہے پرانی مجید کے بارے میں بھی کہ کبھی تو بالواسطہ اور کبھی القاع کے ذریعے اور کبھی فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل فرمائے تو ان لوگوں کا جو یہ کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست سامنے اللہ کو دیکھا اور ان کے کلام کو سنا یہ غلط بیانی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ وہ قزا نے کامنا اور اسی طرح بے ہم نے تیرے طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے ما کنتا تدری ملکان تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان یعنی ایمان اور امال ایمانیہ کے جو تفاصل وہی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوئی اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھی گو نسل ایمان کے ساتھ ہمیشہ سے متصف تھے لیکن ایمان کے جو ضروری تفصیل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہنوراشا لیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی اس سے اس لیے جس سے کوئی ہدایت رہنا چاہے میں عبادنا ہمارے بندوں میں سے وہی مستقیم اور بے شک لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے سیدھے راستے کے طور یعنی تو, تو لوگوں کے رہنمائی کرتا ہے سراط اللہ جی اللہ کا راستہ وہ یعنی وہ اللہ لہو مافل سماوات اور ما جس کے لیے ہے وہ جو سب کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اللہ سنو اہ تصیر المور اللہ تک پہنچتے ہیں سارے کے سارے کام سارے کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف لٹائے جاتے ہیں تو جو وہ چاہتا ہے وہی اس پر وہ فیصلہ ثابت فرماتا ہے اور اس اللہ سے انسانوں کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے تو ہر عمل کرنے والا اپنے اس عمل پہ سوچ ڈال دیں غور کریں اس کے بارے میں کہ جب یہ میرے امل اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اگر یہ میں نے دنیا میں رہ کر اللہ کی مرضی کے خلاف کیے تو وہ اللہ اس پر مجھ سے کتنا ناراض ہوگا اور قیامت کے دن میں کس طرح سے اپنے سے اس اللہ جو مجھ سے ناراض ہو چکا ہے میں کس طرح سے اس کا سامنا کر اس لیے بندہ یہ نہیں کہ بے سوچے عمل کرتا رہے عمل کرتا رہے کہ بھائی میں نے کس کے سامنے جواب دینا ہے ایسی بات نہیں بلکہ انسانوں کے تمام اعمال جو انسانوں کے حوالے سے تو آراز ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کی مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لٹائے جاتے ہیں وہ اللہ اپنے بندوں کے اعمان سے بے خبر نہیں ہے یہاں پہ شورا اپنے احتام کو پہنچا وہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین